السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشهد ان لا اله الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدن عبدہ ورسولہ بلغ الرساله و ادى الامانه ونصح الامه على المحاجۃ البيضاء ليلها كنهارها لا یذیغ عنها الا اذا کان من الہالکین صلوات الله و سلامہ علیہ و علی الہ و تدابی وسلم سمنتین و مشاہدین و سامعین و سامعات و مشاہدین و مشاہدات آج سے انشاء اللہ عزیز ہر جمعہ کو جو وقت اعلان کیا گیا ہے اس کے مطابق مشہور و معروف دائی اور مبلغ فضرت الشیخ ابو زی ضمیر حفیظ اللہ حدیث کی مشہور ترین کتاب اربعین نوویہ جس کی تعلیف اور تصنیف امام نبی رحمت اللہ علیہ نے کی ہے جو بڑی مختصر اور بہت معروف اور مداول ہے اس کتاب کی شرح انشاءاللہ اللہ وہ نسخ آخر سے شروع کریں گے اس سے پہلے جب شیخ سعودی عرب کے اندر آئے تھے اور مکتب جبیل کی طرف سے ان کو مدعو کیا کیا تھا تو شیخ نے دو موضوع پر ہمارے جبیل دعویٰ سینٹر میں دورہ علمیہ کرایا تھا ایک موضوع تھا لیسا سمن حدیث سلف یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے ایک موضوع تو یہ تھا جسے شیخ نے تکمیل تک پہنچایا تھا اور دوسرا موضوع تھا اربئی نوویہ کی شرح جو درمیان ہفتے کے درمیان میں شیخ شرح کر رہے تھے اربئی کی جو شرح شیخ نے کی تھی وہ انیس حدیثوں تک کی تھی انیس ان حدیثوں پر شیخ کا دورہ ختم ہو گیا تھا اور دیگر جگہوں پر شیخ کو جانا تھا اس لیے تکمیل نہیں ہو پائی تھی اور چونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے بہت ساری پریشانیاں اور مصیبتیں پوری دنیا کے سامنے ہیں تو ہم نے محسوس کیا اور سوچا کہ کیوں نہ شیخ سے ہی ہم اربئی نویا کی شرح کی تکمیل کرائیں تو ہم شیخ کے شاکر و ممنون ہیں کہ شیخ تیار ہو گئے اور انشاءاللہ اللہ آج سے شیخ اربئی نویا کی جو باقی حدیثیں ہیں ان کی شرح ہمارے سامنے کریں گے اس سے پہلے شیخ نے جو شرح کی تھی وہ تمام شرح الحمدللہ ہماری جو سائٹ ہے اس پر موجود ہے اور وہاں جا کر کے آپ پوری شرح شیخ کی سن سکتے ہیں پہلی حدیث سے لے کر کے انیس حدیث تک آج سے شیخ انشاءاللہ شاء بیسویں حدیث سے اپنی شرح کا آغاز کریں گے تو یہ جو دروس آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے یہ عام درس نہیں ہے یہ کوئی عام تقریر نہیں ہے بلکہ یہ دورہ ٹائپ کا ہے اور علمیہ ہے سمجھ لیجئے یہ اور شیخ کا انداز بھی الحمد للہ تدریسی رہتا ہے اس لیے میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ دلجمعی اور سکون کے ساتھ شیخ کے درس کو سنیں کاپی اور قلم بھی رکھیں اور پوائنٹ کی باتیں شیک کرتے ہمارے سامنے قیمتی باتیں ہوتی ہیں اسے درج بھی کرتے رہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی میری گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ اپنا ویڈیو بھی بند کر کے رکھیں اور آڈیو تو خیر بند کر دیا گیا ہے یعنی ہوسٹ کی طرف سے لیکن ویڈیو بھی بند کر کے رکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی عورت کی تصویر سامنے آ جاتی ہے یا اس طریقے سے آواز بھی آپ کو صحیح طریقے سے نہیں پہنچے گی ڈسٹرب زیادہ ہو جائے گا آپ لوگ بند کر کے رکھیں تاکہ زیادہ زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں. حدیث کی شرح اسلام کا دوسرا مزدور ہے اور دوسرا مزدور کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا درجہ کم ہے قرآن کریم سے قرآن کریم سے حجت کے اعتبار سے دلیل کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں وہی کے اعتبار سے کیونکہ جس طریقے سے قرآن اللہ رب العالمین نے اتارا وہ طریقے سے حدیث کو بھی اتارا اور ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث چالا انی وطوطل کتاب مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور قرآن جیسی دوسری کتاب بھی دی گئی دوسری چیز بھی دی گئی ہے یہاں پر ہمارا نبی نے مصر کا لفظ استعمال کیا اور مصر کے معنی ہوتے ہو بہو برابر کے جس میں کوئی فرق نہ ہو تو مطلب یہ ہے کہ جس سے قرآن محفوظ ہے حدیث بھی محفوظ ہے جس طریقے سے قرآن وہی ہے اللہ کے شروع کی حدیثیں اور سنتیں بھی وہی ہیں جس جی طریقے سے قرآن حجت ہے اس طریقے سے حدیث بھی حجت ہے اور ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگ اپنے تخت پر بیٹھے ہوں گے اور اس طریقے سے کہیں گے ہمارے لیے قرآن کافی ہے تو نے فرمایا تھا کہ اللہ رب العالمین نے بھی حلال کیا اور حرام کیا ہے اور جس جی طریقے سے رب العالمین نے حرام کیا اس طریقے سے میں نے بھی حرام قرار دیا ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے یعنی قرآن سے جو حرمت ثابت ہو اس کا درجہ اور جو حدیث ثابت ہو دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے حرمت کے لحاظ سے یہ حدیث کا مقام ہے یہ حدیث کا مرتبہ ہے کہ جس کی شرح انشاءاللہ آج سے آپ لوگوں کے سامنے شیخ محترم کریں گے یہ حدیث یہ دوسرے نمبر پر جو ہم کہتے ہیں یہ ترتیب میں دوسرے نمبر پر ہے اور نہ حجت کے لحاظ سے دلیل اور حفاظت کے لحاظ سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے ترتیب مطلب یہ ہے کہ قرآن پہلا اس کے بعد حدیث جیسے میں مثال دیا کرتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ کسی کے پاس دو تین اولاد ہیں تو ایک بڑی اولاد ہے ایک درمیانی ایک چھوٹی پانچ چھ لڑکے ہیں ان کے یا پانچ چھ اولاد ہیں تو سب برابر ہیں وراثت کے لحاظ سے حقوق کے لحاظ سے سب برابر ہیں چاہے بڑا لڑکا ہو یا چھوٹا لڑکا ہو کوئی فرق نہیں اس کے اندر یہ صرف ترتیب زمنی ہے زمانے کے لحاظ سے ترتیب رکھی گئی ہے اسی طریقے سے قرآن و حدیث دوسرے نمبر پر ہے کیونکہ قرآن کے کی الفاظ محفوظ ہیں اور اس طریقے سے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اور قرآن آخری دن میں اٹھا لیا جائے گا قرآن اللہ اربان کا کلام ہے حدیث سمائے نبی کا کلام ہے اور حدیث کے معنی اللہ کی طرف سے ہیں تو یہ کچھ فرق اور ورنہ حجت کے لحاظ سے دلیل قرحان کے لحاظ سے حفاظت کے لحاظ سے اور قرآن و حدیث کے اندر کوئی فرق نہیں ہے تو الحمدللہ آج سے شیخ محترم اربعین جو بڑی ہی معتبر اور مشہور کتاب ہے شیخ آ چکے ہیں اور اس لیے میں اب کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ ہم خود شیخ سے سننے کے لیے بے تاب ہیں اور شیخ کے شاکیر اور ہم ممنون ہے کہ شیخ نے ہمیں وقت دیا ہم اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اربامین شیخ کے علم میں اضافہ فرمائے اور اللہ اب شیخ سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنے کی توفیق جزاکم اللہ خیر اور السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ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 وشر الامور بدعا ضلالة اللہ رب المین کا بہت بڑا احسان ہے اس کا انعام ہے اس کا فر و کرم ہے کہ اللہ تعالی نے اس دینی مجلس میں ہم سب کو جمع کیا کہ ہم قرآن و سنت کی بات کو سنیں سیکھیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اللہ رب العالمین کی حمد و ثناء کے بعد میں جبیل داوا سینٹر کے ذمہ داران متعین خصوصا شیخ محمد مختار مدنی حفظہ اللہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس دینی مجلس کا دینی بزم کا انعقاد کیا اور ہم سب کے لیے ثواب کا ایک ذریعہ اور راستہ کھولا اللہ تعالیٰ اس دینی مجلس سے ہم سب کو واقعی فائدہ پہنچنے پہنچانے کی اور فائدہ حاصل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اس سے پہلے جبیل داوا سینٹر میں جو ایک دورہ علمیا ہوا تھا اور احادیث کے سلسلے میں ایک کتاب اور ایک بہت ہی اہم ترین کتاب بہت مختصر لیکن بہت مفید العربا النوویہ امام النوی کی جمع کی ہوئی چالیس حدیثیں اس کتاب کا درس شروع ہوا تھا اور تقریباً انیس بلکہ انیس حدیثیں اس میں پڑھی گئیں ان کو سمجھنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ درس مکمل نہیں ہو سکا اور یہ طے ہوا کہ آئندہ اس کو مکمل کیا جائے گا لیکن خوش قسمتی سے ان دنوں میں جو زوم کے ذریعے سے پروگرامز ہو رہے ہیں اور درست کا سلسلہ جاری ہوا ہے اور سارے ہی عالمی سطح پر علاقوں والے اس میں جمع ہو کر دین کی بات ایک جگہ اپنے گھروں میں رہ کر سن رہے ہیں لہذا یہ ایک بہت ہی اچھا موقع ہم لوگوں کے لیے ہے کہ جو بقیہ حادیثیں ہیں ہم ان احادیث کو سمجھنے کی کوشش کریں خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو اس درس میں شریک ہوئے تھے دوسرے جو لوگ ہیں جو اس درس میں شریک نہیں ہوئے تھے ان کے لیے موقع ہے کہ وہ پچھلے جو دروس ریکارڈ ہوئے ہیں یوٹیوب سے ذمہ داران سے معلوم کر کے اس کے لنک حاصل کر سکتے ہیں ان دروس کو سن سکتے ہیں تاکہ پورا سلسلہ ان کے لیے مکمل ہو جائے تو آج ہم حدیث نمبر 20 جو حیات سے متعلق ہے اس حدیث کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس میں طریقہ شرح کا ہمارا یہ ہوگا کہ ہم بہت زیادہ طویل شرح بھی نہیں ہوگی اور بہت مختصر بھی نہیں ہوں گی بلکہ درمیانی راستہ اختیار کرتے ہوئے حدیث سے جو فوائد ہیں اور اس کی جو اہمیت دین میں ہیں کیونکہ امام النبوی نے جو حدیثیں جمع کی ہیں وہ دین میں ایک اصول کا مقام رکھتی ہیں کسی نہ کسی باب میں وہ ایک اصل ہیں لہٰذا اس کی اہمیت دین میں کیا ہے اور اس سے متعلق جو باتیں ہیں جو اجمالی طور پر ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے قرآن و سنت کی دلیلوں کے ساتھ اور اسی طرح سے سلف کا اہل علم کا جو فہم ہے اس کی روشنی میں تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث نمبر بیس کیا ہے اس حدیث پر جو باب ہیں وہ اباب یعنی ہمارے اپنے قائم کیے ہوئے ہیں امام نوی نے اس طرح کے کوئی باب قائم نہیں کیے ہیں انہوں نے ایک کے بعد ایک حدیث نمبر کا ذکر کرتے ہوئے حدیث سے ذکر کی ہیں یہ حدیث حیا سے متعلق ہے حدیث کے الفاظ یہ ہی ہیں عن ابي مسعود عقبه بن عمرو الانصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت البخاري ابو مسعود عقبه ابن عمر الانصاري رضي الله تعالى عنه البدري بدري فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ندر کن نہ پچھلی نبوتوں کے کام میں لوگوں نے جو چیز پائی ہے ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے ادا علم تستا فسنا جب تجھے حیا نہ ہو تو جو چاہے کر جب تجھے حیا نہ ہو تو جو چاہے کر اس حدیث کو امام البخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے اس حدیث کے کیا ماننا ہے اس کو سمجھنا ہے اس سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ حیا کیا ہے یہ حدیث حیا کے باب میں اصل ہے اسلامی اخلاق میں سے ایک عظیم شان اخلاق خلق یہ ہے کہ ایک انسان حیا والا ہو چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو تو حیا کیا ہے اس سلسلے میں امام النابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قَالَ الْإِمَامُ الْوَاحِدِيُّ رَحِمَ اللَّهُ تَعَالَى امام الواحدی رحمت اللہ علی فرماتے ہیں قَالَ اَهْلُ الْلُغَتِ الْاستِحِيَاءُ مِنَ الْحَيَاتِ اہلِ لغت کا کہنا ہے عربی زبان کے جو ماہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ حیاء یہ مأخوض ہے حیات سے حیا کرنا یہ مأخوض ہے حیات سے زندگی سے واستحى الرجل من قوه الحياه فيه لشده علمه بمواقع العيب اماتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص نے حیا کی آدمی حیا کرتا ہے اس میں حیات کی قوت کی وجہ سے اس کی زندگی وہ مردہ نہیں ہے وہ زندہ ہے لہذا اس کی حیات سے اس میں شعور ہے اس شعور کے نتیجے میں وہ حیا کرتا ہے کیوں شدت علمی ہی بے مواقع ایب کے مواقع کے علم کی شدت کی وجہ سے وہ حیا کرتا ہے کیا مطلب ہے اس کا امام نوی نے اس کو اپنی شرح میں ذکر کیا سی مسلم کی شرح میں فرماتے ہیں کہ یعنی یہ مطلب کیا ہے کہ ایک انسان اگر مردہ ہے تو اس سے اگر لباس ہٹا دیا جائے تب بھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس میں حیات نہیں ہے اس کی کوئی بےزتی کر دے تب بھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ اس میں زندگی نہیں ہے وہ بس ایک لاش ہے لیکن اگر ایک انسان سویا ہوا ہے تب بھی اگر کوئی اس سے چادر کھینچ لے تو فوراً اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ اپنی چادر پکڑ لیتا ہے اس سے زیادہ بڑھ کے اس کا لباس اگر کوئی اس سے چھیننا چاہے تو وہ اس کی کوشش کرتا ہے کہ ایسا نہ ہو کیوں اس لیے کہ وہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کے جسم کے اسی طرح سے کوئی اس کی بےزتی کرے کوئی اس کے ساتھ بسلوکی بس کرے یا کوئی غلط کام لوگوں کے سامنے کرنے سے وہ شرماتا ہے کیوں اس لیے کہ وہ ایب ہے اور وہ نہیں چاہتا ہے کہ لوگوں کے سامنے اس کا ایب ظاہر ہو تو ایسے تمام معاملات میں آدمی اپنے آپ کو بچاتا ہے جہاں پر اس کا ایب ظاہر ہو یا کوئی ایب اس کے ساتھ جوڑا جائے تو مواقع ایب کے علم کی شدت کی وجہ سے ایک انسان حیا کرتا ہے کیوں اس لیے کہ اس میں زندگی ہے اس میں اشارہ ہے اس چیز کی طرف کہ اگر ایک انسان سے حیا چھین لی جائے وہ بے حیا ہو جائے تو قلب کی سطح پر گویا کہ وہ مر چکا ہے ایک انسان دل کی سطح پر گویا کہ اس کی موت ہو گئی اس کا شعور ختم ہو گیا وہ ایسی جیسے کوئی گردہ انسان ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں حدیث میں بھی اسی بات کو بتایا گیا حیا کیا ہے فینسی حیا یہ ہے کہ ایک انسان ایسا کام کرنے سے بچنے کا احساس رکھتا ہو جس سے اس کی بےزتی ہوتی ہے لیکن بےزتی کبھی مخلوق کے سامنے ہوتی ہے اور کبھی خالق کے سامنے ایک انسان کا جو شعور ہوتا ہے اس کے اعتبار سے کبھی وہ مخلوق کے بارے میں سوچتا ہے کبھی خالق کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ واقعی خوف اور حیا یہ ہے کہ ایک انسان اللہ کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچے ایسے تمام کاموں سے بچے جن سے ایک انسان دنیا میں بےزت ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی عبداللہ ابن مسعد اللہ تن کی حدیث ہے فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس من اللہ حق الحیا اللہ سے ایسی حیا کرو جیسا کہ حیا کرنے کا حق ہے قال قلنا یا رسول اللہ الحمد للہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا اللہ کے رسول ہم تو حیا کرتے ہیں الحمد للہ صدا نے کہا وہ نہیں ایسا نہیں جیسا تم کرتے ہوا آپ نے فرمایا وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو حیا کرنا بلکہ واقعی حیا یہ ہے کہ ایک انسان واقعی اللہ سے حیا کرنے کا شرم کرنے کا حق یہ ہے کہ الرأس کہ آدمی انتخر آدمی تم اپنے سر کو اور اس, کے اس, کے اس نے جس چیز کو گھیر رکھا ہے اس کی حفاظت کرو والبطن وما ہوا اور پیٹ اور پیٹ نے جس چیز کو گھیر رکھا ہے انسان اس کی بھی حفاظت کرے ولطد الموت والبلا اور تو یاد کرے موت کو اور قبر میں ہڈیوں کے جسم کے سڑ گل جانے کو ومن اراد ترک زینت الدنیا اور جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے جو آخرت کو اپنا مقصود بناتا ہے ترک زینت دنیا وہ دنیا کی زینت کو چھوڑ دیتا ہے دنیا کی زینت کے پیچھے دوڑنا چھوڑ دیتا ہے امن فا فقیہ مینی الحا جس انسان نے یہ کیا اس نے واقعی اللہ سے ویسے حیا کی جیسا کہ کرنی چاہیے تھی اس حدیث کو امام احمد ترمدی حاکم اور امام البحقی نے شعب ایمان میں اس کو ذکر کیا ہے اور صحیح جامع میں شیخ بانی نے اس کو حسن کہا ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی حیا یہ نہیں کہ محض شرمایا انسان اصل تو شرمانہ یہ ہے کہ ایک انسان برا کام کرنے سے روکے وہ اپنے سر کو محفوظ رکھے اور ان تمام اعضا کو جو سر سے جڑے ہوئے ہیں جس میں آنکھ ہے جس میں ناک ہے جس میں زبان ہے اور جس میں انسان کا دماغ ہے اسی طرح سے پیٹ اور پیٹ نے جن چیزوں کو گھیر رکھا ہے ان تمام چیزوں کو انسان بچائے جیسے آدمی کا دل ہے اسی طرح سے ایک انسان وہ تمام اعضا جو پیٹ کے اطراف ہیں ہاتھ ہیں پاؤں ہیں اور شرمگاہ ہے ان تمام چیزوں کی حفاظت کرے گناہوں سے تو سر میں آنکھوں سے بری چیز نہیں دیکھے کانوں سے بری بات نہیں سنے زبان سے بری بات نہیں بولے منہ میں حرام لقمہ داخل نہ کرے اور اسی طرح سے دل سے بری باتیں نہ سوچے دماغ سے بری, نہ سوچے, سے بری باتیں نہ سوچے دل سے برے ارادے نہ کرے کیونکہ ارادوں کی جگہ دل ہے اور اسی طرح سے ہاتھوں سے گناہ نہ کرے پاؤں سے گناہ نہ کرے ذنا کاری نہ کرے اور اوریانیت کی طرف نہ جائے یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو گویا کہ سارا دین اس میں آ جاتا ہے سارے ماسی کے اسباب ختم ہو جاتے ہیں تاکہ حیا یہ ہے. ایک انسان ان تمام چیزوں سے بچے جو ان اعضا سے جڑے ہوئے ہیں اور وہ گناہ ہیں لہذا اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ میں شرمانا کوئی بات نہیں ہے وہ ابتدا ہے لیکن اس کا حق یہ ہے اور کمال یہ ہے اور واقعی اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ ایک انسان ان تمام گناہوں سے بچے جو ان آزار سے ہوتے ہیں حیا کے سلسلے میں علماء نے کہا کہ حیا دو طرح کی ہوتی ہے ایک وہ جو انسان کی جبلت میں ہے اور دوسری حیا وہ ہے جو اللہ رب العالمین کی معرفت کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے پہلی حیا کون سی ہے جو انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھی ہے ایک بچہ بھی اگر اس کے کپڑے آپ چھیننے کی کوشش کریں بڑا ہونے کے بعد کچھ تو اسے شرماتا ہے اور لوگوں کے درمیان بےزت ہونے سے وہ شرماتا ہے لوگوں کے سامنے کچھ بولنے سے ایسا کوئی اس کا ہنسی مذاق کرے تو اس کو برا لگتا ہے اس کو شرم آتی ہے ایسی چیزوں سے جس سے اس کی بے عزتی ہو یہ ہر انسان کی فطرت میں ہے چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو تو یہ جبلت میں ہے انسانوں میں شرم حیا ہوتی ہے وہ نہیں چاہتے کہ ایب ان کے ساتھ جوڑا جائے لیکن یہ حیا وہ نہیں ہے جو اللہ واقعی چاہتا ہے یہ شروعات ہے اس کا کمال اور اس کی حقیقت کیا ہے کہ ایک انسان اللہ رب العالمین سے حیا کرنے لگے اللہ کی معرفت کے نتیجے میں حیا پیدا ہو وہ کون سی معرفت ہے کہ میری زبان سے نکلنے والے کلمات اللہ اس کو سنتا ہے میں جو بھی اعمال کرتا ہوں اللہ رب العالمین اس کو دیکھتا ہے اللہ رب العالمین کے علم ہیں اللہ ان سے باخبر ہے اللہ تعالیٰ میرے دل کے وسوسوں کو بھی جانتا ہے میرے دل کے ارادوں کو بھی جانتا ہے اللہ رب العالمین کا بندے کے بارے میں جاننا اس کو دیکھنا اس کے کلام کو سننا اس چیز کا شعور اور اس کا احساس اور اس کا علم اس کا استہوار بندے کے قلب پر اس طرح چھا جائے کہ انسان کو بندے کو اللہ سے حیا آنے لگے وہ ان برائیوں سے رکنے والا بن جائے جو اللہ رب العالمین کے ہاں اس کو ضلیل کرے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی قیامت کے دن بھی اور آج اس گناہ کے وقت بھی جب کہ کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اس کو احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے اس احساس کے تحت بندے کا شرما جانا ایک آدمی مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ کسی دعوت میں کھانا کھا رہا ہے اچانک اس کو معلوم ہو کہ بھائی آپ کی شوٹنگ ہو رہی ہے آپ دیکھیں گے اس کا کھانے کا سلیقہ بدل جائے گا ہف ہپ نہیں کھائے گا بہت سلیقے سے کھائے گا ایک دم ایسے انداز میں گویا کہ بہت شاہ انسان اس کو کوئی ضرورت نہیں کھانے کی ایک آدمی بازار میں چل رہا ہے ایک آدمی کسی دکان میں ہے, ایک آدمی کسی کے بیٹھا ہوا ہے اس کو معلوم ہو جائے کہ آپ کی ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے وہ آدمی ایسی کوئی حرکت نہیں کر دے گا جس سے وہ ضریل ہو وہ سوچے گا کیمرے میں قید ہو جائے گا لوگ دیکھیں گے کیا سوچیں گے میری عزت چلی جائے گی یہ شعور یہ احساس جب خلق کے بارے میں تو خالق کے بارے میں کتنا ہونا چاہیے جب کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. حیا اس احساس کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے لہذا یہاں پر یعنی علماء نے کہا کہ حیا ایک وہ ہے جو جبلت میں میں دوسری وہ جو مختصب ہے جس کو انسان اللہ رب العالمین کی معرفت کے نتیجے میں خود اپنے حیا ہے جو واقعی انسان کو بہتر انسان بناتی ہے اگرچہ پہلی حیا بھی انسان کو بہت ساری برائیوں سے روکتی ہے لیکن ان برائیوں میں بعض اوقات وہ برائیاں نہیں آتی جو دین سے جڑی ہوئی ہیں جو آخرت سے جڑی ہوئی ہیں بہت سارے لوگ گناہ کرتے ہیں لیکن ان کو کوئی حیات نہیں ہوتی کیونکہ شعور اس کا نہیں ہے نمازیں چھوڑنے والا یا اسی طرح سے سکات ادا نہ کرنے والا یا بہت سارے گناہ کرنے والا گانے سننے والا فلمیں دیکھنے والا اس کو اس کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں یہ چیز بری ہے لہٰذا واقعی حیا یہ ہے کہ انسان اللہ سے شرمانے لگے۔ اب یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں اور اس کے معنی کیا ہے اس کے معنی کیا ہے نا آپ نے فرمایا کہ پچھلی نبوت کے کلام میں سے ان نما ادرک ناسم ان کلام نبوت نبوت میں پچھلے نبیوں کے کلام میں سے جو کلام نسل در نسل لوگوں تک منتقل ہوتا آیا ہے اور جو ہمارے دین میں بھی معتبر ہے یعنی یہ واقعی صحیح طور پر ہم تک بھی پہنچا ہے اور اس کو اس شریعت میں بھی اس دین میں بھی مانا گیا ہے یہ کیا ہے ادا لن تستا ہی جب تجھے حیا نہ ہو تو جو چاہے کر یہ حدیث اتنی جامع ہے کہ کئی پہلو کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں بہت اختصار کے ساتھ ہم کوشش کریں گے اس کو سمجھنے کی ایک معنی علماء نے اس میں تین باتیں علماء نے کہی ہیں نمبر ایک یہ جو حکم ہے یہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر تجھ, تجھے حیا نہ ہو تو جو چاہے کر کیا اس میں جو چاہے کرنے کی اجازت ہے یا کیا مانا ہے اس میں کہ اگر حیا نہ ہو تو جو چاہے کر کیا مطلب ہے کیا اس میں حکم ہے جو چاہے کرنے کا یا کوئی اور مانا اس میں ہے تین معنی علماء نے ذکر کیا ہے نمبر ایک کہ ایک معنی یہ کہ یہ امر تحدید ہے یہ ڈانٹ ہے جو جی میں آئے کر اس طرح سے ڈانٹ ہے کہ اگر تجھے حیا نہ ہو جو جی میں آئے کر تو اس میں اللہ کی طرف سے رسول کی طرف سے اجازت نہیں ہے اس میں بڑا ہے اس میں ڈانٹ ہے جیسے اللہ تعالی قرآن کریم میں فرمایا قلی اللہ, اللہ دینی ہے اے نبی آپ کہیے کہ میں تو اپنے پورے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کرتا ہوں فیبدو ماشی تم مندون اب تم اللہ کے سوا جس کی چاہی عبادت کرو میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں جسے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لقم دین حکم ولی میرے لیے میرا دین اور تمہارے لیے تمہارا دین اس میں اجازت نہیں ہے اس میں برا اچھ ہے اس میں ناراضگی کا اظہار ہے جو جی میں آیا کرو اور ہلاک ہو جاؤ اس طرح کی بات یہاں پر ہے. اب میں نے سمجھا دیا اب تمہارے جو جی میں آئے کرو اب تم آزاد ہو چاہے صحیح کرو غلط کرو اس میں ڈانٹ ہے تو کہا کہ شئت میں اگر حیا نہ ہو تو جو جی میں آئے کر اس میں ڈانٹ ہے یہ سورہ زمر کی آیت ہے جو میں نے ذکر کی اس میں کہا گیا ما فیبدو من نے اللہ کسی وقت تم جس کی چاہے عبادت کرو کوئی یاد میں کہا اس میں تو اجازت مل رہی کہ اللہ کسی وقت کسی اور کی عبادت کر سکتے ہیں نہیں بلکہ یہاں پر ڈانٹ ہے کہ تم اب تمہارا جو جی چاہے کرو اور اس کے انجام کو بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ دوسرے مانا علماء نے کہیں کہ یہ معنی یعنی امر بمعنی خبر ہے اس میں حکم ہے لیکن اس میں خبر ہے کیا مطلب ہے ابن راض برحیم اللہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں انا امر و مانا ہو الخبر یہ حدیث اس میں حکم ہے جو چاہے کرو لیکن اس میں خبر ہے کیا مطلب ہے والانا ان ملم یستاحی سناشا <عشاء> کہ انسان جب اس میں سے حیا چھین لی جاتی ہے وہ حیا کھو دیتا ہے تو پھر جو چاہے کرتا ہے کہتے ہیں ف ان المان فی القباح <الْحَيَة> کہ برے کاموں سے روکنے والی چیز انسان کو حیا ہی ہے حیا ہی انسان کو برائیوں سے روکتی ہے بےزتی کا خوف انسان کو برائیوں سے روکتا ہے پمن لم یک حیا انہم کا فی کل لفاشا منکا جب انسان میں سے حیا نکل جائے تو پھر وہ ہر قسم کی بے حیائی اور منقرات میں مبتلا ہو جاتا ہے یہ خبر ہے کہ جب حیا نہ ہو انسان میں تو پھر وہ برائیوں میں آزادی کے ساتھ چلنے لگتا ہے بے لگام وہ برائیوں میں دور تک نکل جاتا ہے جیسے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ اس نے فرمایا منقد اب علی من النار جو مجھ پہ جانتے بوجھتے جھوٹ گھڑے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے تو یہاں پر حکم نہیں دیا جا رہا کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے یہ خبر ہے کہ جو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ اور وسلم پر جانتے بوجھتے جھوٹ گھڑے گویا کہ اس نے اپنا ٹھکانہ یقینی کر لیا جہنم میں تو یہ امر ہے لیکن یہاں پر مراد خبر ہے تو یہاں پر بھی علماء نے بات کی صحیح بخاری کی حدیث سے جو میں نے ذکر کی تو اس میں دوسرے معنی یہ بتایا علماء نے کہ یہ خبر ہے کہ جب انسان کی زندگی سے حیا نکل جاتی ہے وہ بے شرم ہو کر ایسے کام کرتا ہے جس سے بہت سارے لوگ بھی شرماتے ہیں بعض اوقات مسلمان بھی وہ کام کرتا ہے بے حیائی کی وجہ سے کہ بعض غیر مسلم بھی ایسا کام کرنے سے شرماتے ہیں تیسری, تیسری بات علماء نے یہاں پر کہی کہ یہ امر اپنے واحد پر ہے۔ یعنی یہاں مراد یہ واقعی وہی ہے جو حدیث میں کہا جا رہا ہے۔ کہ جب تجھے حیا نہ ہو تو جو جی میں آئے گا۔ مثلا ابن راجب رحم اللہ کہتے ہیں کہ انه امر بفعل ما يشاء على ظاهر لفظه۔ ظاہر لفظ کے مطابق یہاں پر حکم ہے جو حدیث میں بتایا جا رہا ہے۔ و ان المعنى اذا كان الذي تريد فعله مما لا يستحيى من فعله۔ مِنهُ حِينَ اِذِن <مَاشِجًا> کہتے ہیں یہاں پر کہا یہ جا رہا ہے کہ جب کوئی کام ایسا ہے جو تو کرنا چاہتا ہے وہ کام ایسا نہیں ہے کہ جو بندوں کے سامنے تجھے شرمندہ کرے یا اللہ کے سامنے تجھے شرمندہ کرے اگر وہ کام ایسا نہیں شرمندہ کرنے والا کیونکہ وہ تعت میں سے ہیں اللہ کے حکموں کی فرما برداریوں میں سے ہیں یا اچھے اخلاق و آداب میں سے ہے تو پھر ایسا کام تو کر سکتا ہے پھر جو چاہے تو کر چاہے تو کر یا مت کر لیکن تجھے اجازت ہے یعنی اس حدیث میں اشارہ اس طرف ہے بعض علماء نے کہا کہ یہ مطلب بھی اس میں نکلتا ہے کہ اگر کوئی کام ایسا نہیں ہے جس سے شرمندہ ہونا پڑے دنیا میں یا آخرت میں ہے لوگوں کے سامنے یا اللہ کے سامنے تو کام برا نہیں ہے کیونکہ اکثر آدمی برے کاموں ہی کو چھپاتا ہے برے کاموں سے شرمندہ ہوتا ہے اگر انسان کی فطرت سلامتی کے ساتھ اپنی اصل پر باقی ہو تو اسے ایسے کاموں سے شرم آتی ہے جو اسے ذلیل کرنے والے ہیں جو اس کے لیے نقصان پہنچانے والے ہیں اس کی عزت کو اس کے دین کو اس کی آخرت کو مخلوق کے سامنے ذلیل کرنے والے ہیں اللہ کے سامنے ذلیل کرنے والے تو حدیث میں ایک معنی یہ بھی ہے کہ اگر کوئی کام ایسا نہیں ہے جسے شرمندہ ہونا پڑے تو وہ کر سکتا ہے ایسے کام کی اجازت اس حدیث سے نکلتی ہے جس میں ایک انسان کو شرمندگی محسوس نہ ہو اللہ کے سامنے ہے تو یہ تینوں معنی اس حدیث میں ہم کو ملتے ہیں اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ حیا دین اسلام میں ایک اہم ترین وصف ہے اور ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر اس صفت کو پیدا کرنے کی کوشش کرے بے حیائی کو اسلام میں پسند نہیں کیا گیا ہے بلکہ اسلام میں حیا کو پسند کیا گیا ہے مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی حیا صرف عورتوں کے لیے نہیں بلکہ حیا مردوں کے لیے بھی ہے ایسے تمام کاموں سے شرم محسوس کرنا جو انسان کو ذلیل کریں دنیا و آخرت میں تو اس سے ایسے کاموں سے بچنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لکل نکھل ندین ان خلع قن و اسلامی الحیا ہر دین کا ایک اخلاق ہوتا ہے ہر دین کا ایک امتیازی اخلاق ہوتا ہے اور اسلام کا امتیازی اخلاق حیا ہے آپ دیکھیں حیا گناہوں سے بچاتی ہے اور اسلام در اصل پابند کرنے والا دین ہے ہر برائی سے روکنے والا ہر ظلم سے روکنے والا ہر گناہ سے روکنے والا ہر نافرمانی سے روکنے والا تو حیا ہے جو انسان کو روکتی ہے اور اسلام یہی تعلیم دیتا ہے تو اسلام کا امتیازی اخلاق حیا ہے اسلام میں بے حیائی کے لیے جگہ نہیں ہے ایک انسان سر عام لوگوں کے سامنے گندی باتیں کرے ایک انسان لوگوں کے سامنے اوریانیت کے ساتھ آئے زناکاری کاری عام ہو بے پردگی عام ہو اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے مرد و زن کا اختلاط ہو بے حیائی کے ساتھ ایک دوسرے کے سامنے آئے اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے اسلام میں پردہ زبان کی حفاظت نگاہوں کو نیچا رکھنا اور اسی طرح اسی طرح سے زنا سے اپنے آپ کو بچانا اور فحش کلام سے اور فحش کاموں سے اپنے آپ کو بچانا یہ ساری چیزیں اسلام میں تو اسلام دین حیا ہے اسلام بے حیائی والا دین نہیں ہے تو اس حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ہر دین کا ایک اخلاق ہوتا ہے اسلام کا اخلاق حیا ہے اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا اور یہ حدیث حسن ہے سیر جامع صغیر میں دو ہزار ایک سو پر حدیث موجود ہے بلکہ حیا کا بہت بڑا تعلق انسان کے ایمان سے ہے بلکہ اگر واقعی غور کیا جائے تو حیا انسان کے ایمان کی قوت کا نتیجہ ہے جیسا کہ ہم نے شروع میں بھی دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحیا والایمان المان جميعا حیا اور ایمان دونوں کو جوڑی کے ساتھ رکھا گیا ہے حیا اور ایمان کو ساتھ ساتھ جوڑا گیا ہے ان کی جوڑی ہے فیدا رفیاحد و حما جب ان میں سے ایک اٹھا لیا جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے یعنی انسان کے دل سے اگر حیا نکل جائے تو بہت ممکن ہے اس کے بعد اس کا ایمان بھی نکل جائے انسان کو اگر احساس ہی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی پسند کیا ہے اور اللہ کو ناپسند کیا ہے انسان کو اگر احساس ہی ختم ہو جائے کہ میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں حلال و حرام کی تمیزی ختم ہو جائے وہ حرام کو بھی حلال مان دے وہ گناہ کو بھی نیکی سمجھنے لگے یا گناہ کو بھی جائز کر لے اپنے لیے ایسے آدمی کا ایمان کا کیا حال ہے تو کہا کہ انسان کا ایمان اس کی حیا کے ساتھ جڑا رہتا ہے حیا اور ایمان کی جوڑی ہے ایک نکل جائے دوسرا بھی نکل جاتا ہے اٹھا لیا جائے یعنی انسان سے وہ سلب کر لیا جائے انسان سے وہ چھین لیا جائے لہذا یاد رکھیں کہ بے حیائی گناہوں کا دروازہ کھولتی ہے اور گنا انسان کے ایمان کو کمزور کرتے ہیں اس کے ایمان کو برباد کرتے ہیں لہذا بے حیائی کے نتیجے میں انسان کا ایمان برباد ہوتا ہے اور کبھی حالت یہ پہ پہنچ جاتی ہے یہاں تک نوبت آ جاتی ہے کہ آدمی کچھ ایسے کفریہ کا ایمان زبان سے بول دیتا ہے ہاں میں کروں گا جیسے ایک عورت سے کہا جائے کہ بھائی یہ بے حیائی اچھی بات نہیں ہے پردے کے ساتھ رہو کہ میں پردے کو نہیں جو پرانے زمانے کا طریقہ ہے کسی آدمی سے کہا جب شراب کھلے عام لوگوں کے سامنے پی رہے ہو لوگ دیکھ رہے ہیں تم کو کچھ تو شرم کرو کہ نہیں شرم کروں گا میں میں پیوں گا لوگوں کے سامنے پیوں گا اور سب کے سامنے پیوں گا روز پیوں گا بعض اوقات انسان اسے کوئی کہ حرام ہے بھائی میں نہیں مانتا اس کو حرام ہے بعض اوقات گناہوں پر اصرار انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے لہذا انسان کو اس بچنا چاہیے جو حدیث میں نے ذکر اس کو امام حاکم اور امام البحقی نے شعب الامان میں ذکر کیا ہے اور صحیح الجام صغیر میں ایک ہزار چھ حدیث موجود ہے اور صحیح ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحیاء لا اتھی اللہ بخیر حیاء بھلائی ہی لاتی ہے حیاء خیر ہی لاتی ہے بعض لوگ یہ شبہ ان کو ہوتا ہے کہ شرمانہ نہیں چاہیے بھئی شرمانہ نہیں چاہیے تم کیوں شرماتے ہو شرمانہ اچھی بات نہیں ہے نہیں ایسا بولنا غل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا اپنے بھائی کو سمجھا رہے ہیں کہا کہ تم شرماتے ہو تمہارا نقصان ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امن المان چھوڑو اس کو اس لئے کہ حیا ایمان میں سے یعنی حیا سے نقصان نہیں ہوتا ہے بزدلی سے نقصان ہوتا ہے علماء نے کہا کہ جس سے نقصان ہوتا ہے وہ حیا نہیں ہے حیا ایک اچھی صفت ہے بزدلی سے نقصان ہوتا ہے انسان کو بزدل نہیں ہونا چاہیے مسلمان کو تو جیسے کسی سے کہا جائے بتائیے دو حدیثیں ہم کو سنائیے کہا نہیں شرما رہا ہے شرما نہیں رہا وہ بزدلی اس کے اندر ہے واقعی حیا کیا ہے ایک انسان اللہ رب العالمین کی پسند کو پسند کرے اللہ کے پسند والے اعمال کرے اور اللہ کو جو پسند نہیں ہے اس سے بچے وہ کو حیا کہتے ہیں تو یہ حیا ہے تو الحر حیا عید دار نہیں ہوتی ہے حیا بھلائی ہی لاتی ہے حیا خود خیر ہے اور حیا کے نتیجے میں خیر پیدا ہوتی ہے تو یہ بھی یاد رکھنا ضروری کہ بعض وہ کہتے ہیں کہ شرمانہ اچھی بات نہیں ہے شرمانا حیا بری چیز ہے حیا بری چیز نہیں ہے حیا خیر ہے تو اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے آئیے دوسری حدیث ہم اس کے آگے کی دیکھتے ہیں حدیث نمبر 21 تو اس حدیث میں پچھلی حدیث میں ہم نے حیا کے بارے میں دیکھا کہ حیا خیر ہے حیا کا ایمان سے تعلق ہے اور حیا اگر انسان کی زندگی سے نکل جائے تو پھر وہ بے لگام اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے وہ بری سے بری چیز بھی کر سکتا اور اس کے اس کو, کو کوئی اس کا اثر نہیں ہوگا اور یہ اچھی چیز نہیں ہے یہ دل کے مردہ ہونے کی علامات میں سے ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں اب ہم جو حدیث دیکھیں گے اس میں ایمان اور استقامت کی اہمیت بتائی گئی ہے اور یہ بھی بہت اہم حدیث ہے حدیث نمبر اکیس ان ابي عمرو وقيل ابي عنره سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم ابو عمر يا بعض لوگوں نے کہا کہ نام ان کا ابي عمرو ہے کوئی حرج نہیں صحابی کا اگر نام معلوم نہ ہو یہ صحابی کے نام جاننے میں غلطی بھی ہو جائے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں اگر یہ بات معلوم ہے کہ یہ صحابی ہیں تو نام کے, جاننے, نہ جاننے سے ان کے, ات, ان کے عدل میں یعنی معتبر ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بلکہ اگر کوئی تابع کہیں کہ میں نے ایک صحابی سے حدیث سنی تب بھی اس سے کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوتا ہے چاہے انہیں ہم جانیں یا نہ جانے بس ان کا صحابی ہونا ان کے معتبر ہونے کے لیے کافی ہے تو کہا کہ ابو امر یا ابی امرا ان کی کنیت ہے تو ان سے روایت ہے اور ان کا نام ہے سفیان فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہا کہ اللہ کے رسول مجھے اسلام کے بارے میں ایک ایسی بات بتائیے کہ آپ کے سوا پھر اس کے بعد مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت باقی نہ رہے بعض باتوں میں غی ہے یعنی لا عنہ احدا غیرت باز میں میں کے آپ کے بعد یا کسی اور سے اس بارے میں مزید پوچھنے کی ضرورت باقی رہے. کیونکہ ایسا ہوتا ہے کوئی بڑا ہم سے کوئی بات کہتا ہے لیکن اس میں کچھ پہلو ایسے ہوتے ہیں کہ مزید سمجھنے کی ضرورت باقی ہوتی ہے اس کے سمجھنے کے لیے کسی اور کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس کو سمجھنے کے لیے صحابہ یا اہل علم کی طرف آدمی رجوع کرتا ہے کہ مزید اس کو سمجھائیے کیا ہے اس کی شرح کی ضرورت پیش آتی ہے لیکن کہا کہ مجھے ایسی بات بتائیے کہ پھر مجھے آپ کے بعد اس بارے میں کسی اور کو پوچھنے کی ضرورت باقی نہ رہے لا اسأل عنہ احدا غیرك. آپ نے فرمایا خل آمن تو ثم مستقم ایک نصیحت جس کا زندگی بھر انسان اہتمام کرے کامیاب ہونے کے لیے. جو دین میں اصل الاصول ہے مرکزی بات ہے جس کا اہتمام کرنے سے نجات یقینی اور پھر کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت باقی نہ رہے اور کیا کرنا پڑے گا بس ایک ایسی نصیحت کیا ہے آپ نے کہا کلآمن تو بلّہ ہے میں ایمان لایا اللہ پر پھر اس کے بعد استقامت اختیار کر اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے صحیح مسلم کے نسخوں میں عام طور سے یہ حدیث جو آئی ہے آہ آہ وہ قل آمن تو فاستقم اس طرح سے آئی ہے لیکن بعض اہل علم نے ہے امام نوی تک اس طرح کا نسخہ پہنچاؤ ہے یا انہوں نے یاد دا سے اس کو ذکر کیا ہو تو کلآمن تو ثم مستقم کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس کے بعد استقامت اختیار کا اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں ایک اللہ پر ایمان کی اہمیت دو استقامت کی اہمیت اللہ پر ایمان کے اقرار کی اہمیت اور دو اس اقرار کے بعد استقامت اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ استقامت کیا ہے ابن رجب الرحم اللہ فرماتے ہیں ول ہی استقامت ویسولوک و سرات وهو الدين دین استقامت سراط مستقیم پر چلتے رہنے کا نام ہے سرات مستقیم سے مراد دین قیم یعنی قائم دین پختہ دین دین اسلام ہے مینغیر تاریجنت ولا یوسرتن من غیر تعریج یم نتن ولا یوسرتن آدمی سراط مستقیم پر لگاتار چلتا رہے نہ دائیں مڑے نہ بائیں مڑے ویشمل کافی قیات کو لیہ اس میں آ جاتا ہے کیا آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے تمام حکموں کو پورا کرنا تمام تیات کا اہتمام کرنا اباحر چاہے وہ واہر ہوں با... یا باطنی ہو یعنی چاہے وہ نماز ہو مثلا ظاہری عمل ہے یا دل کا خوشو ہو جو کہ نماز میں ضروری ہے تو ظاہری اعمال ہوں یا باطنی اعمال ہوں تمام احکام کو پورا کرنا تمام تعات کا اہتمام کرنا و تر کل من کا اور اللہ تعالیٰ کی تمام منع کی چھوڑ دینا کلیہ پر مات اس طرح اگر دیکھا جائے تو یہ جو وسیع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ تمام اچھی خصلتوں کو جمع کر دیتی ہے یعنی دین کے تمام اوساف کو دین کی تمام باتوں کو شامل کر دیتی اپنے اندر اور جمع کر لیتی اپنے اندر یہ وسیعت کہ اللہ پر ایمان لانے کی بات کہ, کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر استقامت اختیار کرا تو استقامت میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے تمام حکموں کو پورا کیا جائے اور تمام منع کی ہوئی چیزوں سے بچا جائے چاہے وہ چیزیں ظاہری ہوں یا باپریاں ہوں تو یہ پوری کی پوری چیز یعنی سیرا مستقیم پر دوام کے ساتھ چلتے رہنا نہ دائیں مڑنا نہ بائیں یعنی نہ کوتاہی کرنا نہ گلو کرنا انسان دو میں سے ایک کرتا ہے جب دین پر چلتا ہے تو بعض اوقات کوتاہی کرتا ہے کہ کرنے کے کام نہیں کرتا ہے یا جتنا کرنا چاہیے اس سے کم کرتا ہے یا پھر جتنا اللہ نے کہا ہے اس سے زیادہ کرتا ہے جتنا اللہ نے کہا ہے جتنا رسول صلی اللہ علیہ بتایا اس سے زیادہ کرتا ہے یعنی اپنی طرف سے دین میں بدایات داخل کر دیتا ہے شدت برتتا ہے غلو کرتا ہے یا پھر ایسا کرتا ہے کہ جتنا کرنا ہے اتنا نہیں کرتا ہے پانچ نماز فرض ہیں پانچ میں سے کم پڑھ رہا ہے تیس روزے فرض ہیں رمضان کا پورا مہینہ لیکن ناقص کرے گا کچھ رکھے گا کچھ نہیں تو کبھی کوتا ہی کرتا ہے یا پھر کرنے لگے تو بعض اوقات غلو کرتا ہے اپنی طرف سے نمازیں گھڑ لیتا ہے اپنی طرف سے روزے گھڑ لیتا ہے اپنی طرف سے بدعت ایجاد کر لیتا ہے استقامت کیا ہے استقامت ان دونوں کے درمیان چلنے کا نام ہے استقامت یہ ہے کہ نہ انسان کوتاہی کرے نہ انسان حدیں پار کرے بلکہ سیدھے راستے پر سراط مستقیم پر دین اسلام پر چلتا رہے جتنا کرنا چاہیے جیسا کرنا چاہیے اس کی رعایت کرتے ہوئے تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ایمان بھی اس میں آ گیا اور تعیاد بھی اس میں آ گئی اور منع کی, کی ہوئی چیزوں سے بچنا بھی اس میں آ گیا پورا کا پورا دین اس میں آ گیا اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر حدیث میں تفصیلی بات کیا ہے کلا تو بلّہ فسط کہ اللہ پر ایمان لے ہے اللہ پر ایمان لانا کیا ہے اس کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے لیکن اختصاراً بات یہ ہے کہ کہتے ہیں اہل علم نے کہا شیخ حسین کہتے ہیں کہ کلآمن تو بلّاہ یشم القولسانی وقول القلب. میں اللہ پر ایمان لایا کا مطلب یہ نہیں کہ صرف زبان سے بول دے میں اللہ پر ایمان دیا ہے نہیں بلکہ اس میں دل کا قول بھی شامل ہے انہیں آدمی زبان سے تو کہے لیکن دل میں اقرار اور اطمینان ہو اس پر منافقین کی طرح اس کا اقرار نہ ہو کیوں کہتے تھے ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے لیکن اللہ نے کہا وہاں لیکن یہ حقیقت میں ایمان والے نہیں ہیں کیوں ان کا اقرار زبانی ہے لسانی ہے ان کا اقرار قلب کی یقین اور قلب کی اقرار کے ساتھ نہیں ہے وہ کہتے تھے ہم گواہی دیتے لیکن ان کی گواہی جھوٹی تھی تو یہاں پر یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی کا اقرار صرف زبانی نہ ہو اس کا اقرار دل کا بھی اقرار ہو وہ دل میں بھی اس بات پر یقین کرتا ہو کہ کسی چیز پر یقین کرے اللہ پر ایمان لانا کہ اللہ پر اللہ کی وجود ہی کو ماننا ہے بس نہیں بلکہ اللہ تعالی کی ربوبیت اس کی الوہیت اور اس کے اسماء و صفات میں توحید پر ایمان لانا یہ بھی یاد رکھے وہ اللہ کسی وقت کسی اور کو اپنا رب نہ مانتا ہو وہ اللہ کو مانتا تو بلّہ اللہ ہے بس اتنا ماننا ہے کئی لوگ ایسا مانتے ہیں اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے اس اللہ پر ایمان لانا جو قرآن و سنت میں جس کا تعارف پیش کیا گیا ہے اور ان تقاضوں کے ساتھ ایمان لانا جو اس میں بتائے گئے ہیں اللہ رب العالمین کو رب ماننا اور اللہ کے سوا کسی اور کو رب نہیں ماننا وہ میرا مالک ہے وہ رب ہے کائنات کا نظام وہ چلاتا ہے اللہ کو معبود ماننا اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں ماننا اور اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنا وہی تمام عبادات کا حقدار ہے سجدوں کا حقدار ہیں دعا کا حقدار ہیں وہ قربانی کا حقدار ہیں وہ ہر قسم کی عبادت کا حقدار ہے چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا جتنے بھی معبود بنائے ہوئے وہ ہو سب جھوٹے معبود ہیں سچا معبود صرف اور صرف ایک اللہ ہے اس طرح اللہ پر ایمان لانا اس طرح اللہ پر ایمان کا اقرار کرنا اللہ رب العالمین کے اسما و صفات میں اس کو منفرد اور کامل ماننا کہ اللہ تعالی نے جتنی باتیں اپنے بارے میں بیان کی اس میں کوئی عیب نہیں ہے اللہ تعالی تمام خوبیوں والا ہے اللہ تمام عیوب سے پاک ہے اور اللہ تعالی کی ان صفات میں ان اسما میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اللہ جیسا کوئی نہیں لے سکے متلی شعیق اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے. تو یہ تین چیزیں ہیں اس اس یقین کے ساتھ اللہ پر ایمان لانا اور صرف ایمان نہیں لانا اس کا اقرار زبان سے بھی کرنا قل آمنت تو کہ میں اللہ پر ایمان لا پھر فسطیم پھر اس پر جم جا شیخ محمد بن صالب بن صنفین کہتے ہیں ہاتا نل کلی مچانی جم اچا اربعین کی شرح میں کہتے ہیں کہ یہ دو کلیمے ہیں کلآمن تو ایک کلمہ تم مستقیم یہ دوسرا کلمہ کہتے ہیں نل کلی مچانی جم ایتین یہ پورے کے پورے جم ایتین کلو ان دو کلمات نے پورے دین کو جمع کر لیا اپنے اندر پورا دین یہی ہے ایمان اور عمل ہے ایمان اور عمل اقرار اور اس کی تصدیق اپنے عمل سے تو یہ پورا کا پورا دین ان دو کلمات میں آ جاتا ہے اس اعتبار سے اس حدیث کو آپ دیکھیں جسے امام نوی نے ذکر کیا ہے یہ استقامت میں اصل ہے یہ استقامت میں اصل ہے یہ اصل دین استقامت ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان فلاحو حنون جن لوگوں نے کہا کہ ہم نے اللہ ہمارا رب ہے اور پھر استقامت اختیار کی ان پر آخرت میں مرتے وقت نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہو آنے والے مراحل کا خوف نہیں اور پچھلا کھویا ہوا اس کا غم نہیں اولا اکاسابل جن خالدین افیحہ اولا اصحاب جن یہ جنتی ہیں خالدین فیحا یہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جزا امبیما کا نو یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو کرتے رہے سورہ الاحقاف آیت نمبر تیرہ چودہ یہاں بتایا گیا کہ اللہ کو رب ماننے کے بعد استقامت اختیار کرنے کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو خوف اور غم سے نجات دے دے گا ہمیشہ کے لیے خوف و غم سے نجات اس دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے کتنا بھی مالدار ہو فقر و فاقی کا خوف ہے صحت مند ہے بیماری کا خوف ہے کتنا بھی پایا ہوا ہو کچھ نہ کچھ کھونے کا غم ہے دنیا میں خوف اور غم سے پاک زندگی ممکن نہیں آخرت میں ایسا ہوگا لیکن آخرت میں کن کو نصیب ہوگا یہ دنیا کے مالداروں کو دنیا کے بڑوں کو نہیں یہ ان لوگوں کو نصیب ہوگا جنہوں نے اللہ ہی کو اپنا رب مانا اور پھر استقامت اختیار کیے اللہ کو اپنا رب بنایا اللہ نے فرمایا جزا امبیما کا نویامعلون یہ بدلہ ہے ان کے اعمال کا دنیا میں ایمان کا اقرار کرنے کے بعد امتحان ہے اس امتحان میں ثابت قدم رہنا آخرت میں انسان کو فکر اور خوف اور غم سے نجات والی زندگی دلاتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون کیا لوگ اس بھرم میں پڑے ہوئے ہیں کہ لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئیں اور انہیں جانچا نہیں جائے گا انہیں آزمایا نہیں جائے گا ولقد فتن الذين من قبلهم وليعلم ان الله الذين صدقوا ولا يعلم یقینا ان سے پہلے بھی جو لوگ تھے ہم, ہم نے انہیں آزمایا تو اللہ تعالیٰ اچھی طرح دیکھ لے گا جان لے گا فلیال من اللہ صدق اللہ تعالیٰ جان لے گا اللہ دیکھ لے گا کہ کون ہے جو سچے ہیں اور کون ہے جو جھوٹے ہیں اقرار کس کا سچا ہے اقرار کس کا جھوٹا ہے کس کا اقرار پختہ ہے کس کا اقرار کچا ہے اللہ دیکھ لے گا کیسے معلوم ہوگا اقرار کیسا ہے آنے والی زندگی میں اقرار ایمان کے بعد ایک کے بعد ایک زندگی میں امتحانات آئیں گے ہر امتحان یا تو انسان کو کامیاب کرے گا یا ناکام اس کے ایمان کی تصدیق کرے گا یا تردید لہذا آنے والی زندگی میں تیرا امتحان لیا جائے گا اپنے ایمان کو یا تو پختہ کرتا چلا جائے گا یا پھر کمزور کرتا چلا جائے گا لہٰذا یہ جو استقامت ہے یہ اقرار ایمان کے بعد فرض ہے فرض ہے اللہ تعالی قرآن کریم میں یہ بات فرماتا ہے ان اللّین قال اور رب سم نستام جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر استقامت اختیار کی کون ہیں یہ لوگ اور کیا مراد ہے اس سے امن عبا سردی اللہ فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ استقامت اختیار کی کس چیز پر جمے رہے کس چیز پر سیدھے چلتے رہے کس چیز پر چلتے رہے الا ادا افرا ایمان کے اقرار کے بعد اللہ نے جو چیزیں ان پر فرض کی ہیں ان کے ادا کرنے میں استقامت اختیار کی فرائض کو ادا کرتے رہے دوام کے ساتھ کبھی کیا کبھی نہیں کیا ایسا نہیں بلکہ دوام کے ساتھ پابندی کے ساتھ کرتے رہے ایک دو ان میں تقصیر نہیں کی یعنی ان میں کوتا ہی نہیں کی جتنا کرنا چاہیتا اتنا کیا ان میں گلو نہیں کیا تین ان میں غلو نہیں کیا اپنی طرف سے بڑھایا دین میں نہ کمی کرنا نہ زیادتی کرنا آگے اور ایک حدیثہ آئے گی جس میں یہ مانا ہے نہ کمی کرنا نہ زیادتی کرنا اور دائمی طور پر اس پر باقی رہنا یہ استقامت ہے اس کا نام استقامت ہے جس میں دوام کے معنی بھی پائے جاتے ہیں تو کہا کہ انہ لدین اقال و رب اللہ استحکام یعنی فراعی اللہ کے فرض کی وی چیزوں پر وہ جمے رہے لہٰذا کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ بھائی میں تو ایمان لے آیا اب اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کی بات وہ موبی صاحب سے کہوں اگر کوئی آدمی سوچتا ہے تو بہت نادان ہے کیوں اس لیے کہ اہل حق کا اہلسن وال جمع کا عقیدہ ہے المان المان یزید وین ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے یزید بک سب السیہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے بڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے گھٹتا ہے زندگی کا ہر وہ مرحلہ ہر وہ قدم جو اللہ کی فرما برداری کی طرف ہو تیرے ایمان کو بڑھاتا ہے اور ہر وہ قدم جو گناہ کی طرف ہو نافرمانی کی طرف ہو تیرے ایمان کو گھٹاتا ہے سوچئے ہر لمحہ ہر دن یا تو ہمارا ایمان بڑھ میں داخل و شامل ہے اسی اعتبار سے ہم دیکھیں تو یہ نہ سمجھیں کہ میرا ایمان انٹیکٹ ہے میں شراب پیوں جوا کھیلوں چوری کروں جھوٹ بولوں بدکاری کرتا پھروں جو چاہے کروں اللہ کے حکموں کو توڑوں اللہ کے فرائض کو چھوڑوں کچھ فرق نہیں پڑتا کیوں اس لیے کہ میں ایمان لایا بس نہیں آپ کا ایمان یا تو کمزور ہوگا یا تو مضبوط ہوگا یا تو کامل ہوگا یا تو ناقص ہوگا بلکہ بعض اوقات اللہ ہماری حفاظت فرمائے معاسیات کے معاشیتوں کے نتیجے میں ایمان گھٹتے گھٹتے گھٹتے کبھی کبھی برباد بھی ہو جاتا ہے ایسا کوئی آدمی عمل کر بیٹھتا ہے کمزور ایمان کی وجہ سے کہ ایمان کا دیا بجھ جاتا ہے اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے آپ اپنے چرا کو ہوا میں رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں اس کی حفاظت کے لیے شیشہ لگاتے ہیں آپ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اعمال کا شیشہ نہیں لگا رہے ہیں گناؤں سے بچاؤ کا شیشہ نہیں لگا رہے کا چرا گج سکتا ہے لہذا انسان کے لیے ضروری ہے. کہ وہ اپنے ایمان کے اقرار کے بعد اس ایمان کی حفاظت کے لیے بھی کوشش کرے وہ اللہ تعالی کے دین پر جمع رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک بار اقرار کر کے چھوڑ دے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے فس تقیم کما سب سے مشکل اور بھاری آیت بعض اہل علم نے کہا کہ یہ قرآن کی آیت ہے بلکہ مجھے ہود نے بوڑھا کر دیا وہ کیا ہے وہ یہی آیت ہے بنیادی طور پر اصل یہی بات اس میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ شی وطنی ہود مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ایسے اس آیت کے نتیجے میں اس آیت میں کیا ہے فس تقیم خما او تو دین پر قائم رہ ویسے جیسے اللہ کا حکم ہے اللہ کے حکم کے مطابق جمنا پڑے گا تجھ کو بہت بہاری حکم ہے یہ جیسے اللہ چاہتا ہے ویسے بننا جیسے اللہ نے حکم دیا جیسے اللہ نے حکم دیا ویسے بننا پستم کما ومن تاب معک اور وہ لوگ بھی جو تیرے ساتھ توبہ سے کفر سے توبہ کر کے ایمان میں آئے ہیں اہل ایمان ان کو بھی چاہیے کہ وہ جیسے اللہ نے حکم دیا وہ دین پر قائم رہے ولا تاؤ اور سرکشی نہ کرو اللہ کی حدوں کو پار کر کے باہر نہ جاؤ اللہ کی منع کی چیزوں میں داخل مچولہ سرکشی نہ کرو حد فلان نہ جاؤ ان نہ بصیر یقینا اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال کو دیکھ رہا ہے تو یہاں پر یہ نہیں کہا کہ ایمان لانا کافی ہو گیا تمہارے بلکہ کہا ایمان لانے کے بعد اہل ایمان کو چاہیے کہ جیسے اللہ نے حکم دیا ہے اس حکم پر استقامت اختیار کریں تو یہاں پر یہ بات ہماری سمجھ میں آتی تو استقامت یہ ہے کہ انسان دین پر جمے اور دین میں نہ کمی کرے نہ زیادتی نہ کوتاہی کریں نہ بدات میں مبتلا ہو ان دونوں سے بچتے ہوئے وہ اپنے آپ کو پابند کریں علم کا وہ اپنے آپ کو پابند کرے ایمان کا ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتا رہے جو بھی تقاضا ایمان اس سے کریں اس کو پورا کرے تو یہ یہ جو حدیث ہے ہم کو یہ بتاتی ہے کہ انسان ایمان لانے کے بعد اس کا امتحان ہونا لازمی ہے واجبی ہے ہو کر رہے گا چاہے امیر ہو یا غریب ہو امیر کا امتحان اس کی امیری میں ہے غریب کا امتحان اس کی غربت میں ہے چاہے وہ صحت مند ہو بیمار ہو اس کا امتحان ہے ایمان لانے کے بعد میں امتحان ہوگا اس امتحان میں ہم کو کامیاب ہونا ہے اس امتحان میں کامیابی کیا ہے ہم اللہ جو چاہتا ہے اللہ نے جو ہم کو کہا ہے ہم اس کے پابند ہو جائے ایمان کے بعد اپنی خواہشات کی پیروی نہ کریں بلکہ اللہ کی مرضیات کے تابع ہو جائے اپنی مرضی کے تابع نہیں ہوں میں جو چاہوں گا کروں گا میں اپنے دل کا مالک ہوں نہیں میں اللہ کے حکم کا تابع ہوں اللہ نے جو حکم دیا اب مجھ کو میں غلام ہو گیا ان نے کہا ہمارا رب اللہ ہے تم استقام جب تو نے اللہ کو رب مانا اپنا مالک مانا اب تیری آزادی ختم آزادی ختم ہو گئی اب تیرا مومن کیسے جیتا دنیا میں میرا ایک مالک ہے میں اپنے دل کا مالک نہیں ہوں میرا ایک مالک ہے وہ کون ہے وہ اللہ ہے وہ جو حکم مجھ کو دے گا مجھ کو اس کو پورا کرنا ہے میری کوئی مرضی نہیں ان راجا کیوں پڑھتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ کے پاس پلٹ کے ہم کو جانا ہے ہمارا سب کچھ اللہ کا ہے سر سے پاؤں تک ہم اللہ کے بندے ہیں فی حکمک ہم کیا کہتے ہیں اللہ میری ذات میں تیرا حکم چلتا ہے رضی تو بلاہ میں راضی ہوا اللہ کے رب ہونے پر کیا ہے یہ اللہ میرا مالک ہے اللہ کا فیصلہ چاہے میری پسند کے مطابق ہو چاہت کے مطابق ہو یا نہ ہو میں راضی ہوں اس سے امن الدین اقال و رب اللہ ہمارا مالک اللہ ہے ہمارا رب اللہ ہے رب کے معنی عربی زبان میں مالک کے ہوتے ہیں تو اللہ کو اپنا مالک ماننے کے بعد اللہ کے حکموں کو پورا نہ کرنا یہ تضاد بیانی ہے اللہ کو مالک ماننے کے بعد اللہ کے حکموں کو پورا نہ کرنا سیلف کانٹرڈکشن ہے اس کی بات رہی اس کی زندگی اور اس کی زبان رہی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اس کی زبان کی تصدیق اس کا عمل کرنا چاہیے اس کے اقرار کی تصدیق اس کا عمل کرنا چاہیے اس حدیث میں یہی بتایا گیا ہے کہ اقرار کر ایمان کا یہ نجات کے لیے ضروری ہے اس کے بغیر آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے اللہ کو رب مانے اللہ کو سب سے بڑا مقام مالک کا مقام اپنی زندگی میں آدمی دے اپنی خواہش کا غلام نہ بنے بلکہ اللہ کا غلام بنے لیکن پھر اللہ کو رب ماننے کا اقرار کرنے کے بعد ہر قدم پر تیرا امتحان آئے گا کہ تو اپنی مرضی پوری کرتا ہے کہ رب کی مرضی پوری کرتا ہے اپنی چاہت پوری کرتا ہے کہ اپنے رب کی چاہت پوری کرتا ہے فس اب استقامت اختیار کا تیرا دل چاہے گا نماز نہ پڑھو سو جاؤں لیکن رب کی چاہت ہے کہ تو بستر چھوڑ اور نماز کے لیے آ تیرا جی چاہ رہا ہے کہ گرمی کا موسم ہے کچھ کھا پیلوں لیکن روزہ ہے رب کا حکم ہے رب کی چاہتے کہ تو بھوکا رہے اب اپنے دل کی نہیں اپنے رب کی مانے گا یہ اس سے کام نگاہوں کی حفاظت زبان کی حفاظت ہاتھوں کو ظلم سے روکنا قدموں کو گناہ کی طرف بڑھنے سے روکنا یہ اصل ہے تو ان دو، ان، ان، ان، اس حدیث میں بات ملی کہ ہم ایمان کے کلیمے کے اقرار پر اس کو اپنے لیے کافی نہ سمجھیں یقیناً ایمان کا اقرار ضروری نجات کے لیے اور وہ اصل ہے لیکن اس کی حفاظت کیسے ہوگی اعمال کے ذریعے سے اپنی زندگی سے اپنی اپنے ایمان کا ثبوت پیش کرے اپنی زندگی کو ایسا بنائیں کہ اس کی عملی زندگ اور ایمان کو الگ نہ کیا جا سکے اس کا قول اور اس کا عمل دونوں مطابقت اس میں ہو اس کا عمل اس کے قول کی تصدیق کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے اور مزید انشاءاللہ احادیث ہم اگلے درس میں دیکھیں گے کوشش کریں گے کہ زیادہ حدیثیں ہوں اور تھوڑی کم تشریح اس کی ہو تاکہ زیادہ سے زیادہ مواد کم سے کم وقت میں مکمل ہو سکے الحد وصطفی اللہ و رکمۃ اللہ رب العلمن شیخ محترم کو جزائے خیرت فرمائے آج کی مجلس میں ہم نے دو حدیثیں پڑھی ہیں حدیث نمبر 20 اور حدیث نمبر اکیس اور بڑی جامع اور معنے شیخ نے حدیثوں کی شرح ہمارے سامنے کی ہے ہم اللہ تعالیٰ سے شیخ محترم کے علم میں عمر میں برکت کی دعا کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العامن ہم لوگوں کو کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے الحمدللہ باتیں بہت کہی جاتی ہیں سنائی بھی جاتی ہیں ہم سنتے بھی ہیں سننے والے کو بھی چاہیے اور جو سنتا ہے اسے بھی چاہیے ان باتوں پر عمل کرے کیونکہ انہی کی باتوں کے اندر ہماری نجات ہے کتاب و سنت اور صلب صالحین کے منہج اور اقوال اور علم کے اقوال کی روشنی میں ہمارے سامنے حدیثوں کی بڑی جامع اور معنے شیخ تشریح کر رہے ہیں اور یہ ہمارے لیے بہت سی بڑی سعادت کی بات ہے تو ہم شیخ کے بہت شاکر و ممنون انشاءاللہ آنے والے جمعہ کو بھی شیخ اسی ٹائم کے مطابق اپنے درس کا آغاز کریں گے اور جو باقی حدیثیں ہیں ان حدیثوں کی انشاءاللہ لگاتار آپ لوگوں کے سامنے شیخ شرح کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ سے ہماری ہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق نعت فرمائے دین پر عمل پیرا ہونے ہی ہی نجات ہے استقامت ہی میں نجات ہے اور استقامت اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق مستقیم کما عمر جیسے ہمیں یا تمہیں حکم دیا گیا ہے اس طریقے سے استقامت اختیار کیجئے استقامت انسان اپنی نفسانی خواہشات کی بنا پر نہیں دین میں بدھات اور خرافات ایجاد کر کے نہیں اور نہ ہی جو فرائض واجبات ان کو چھوڑ کر کے بلکہ ان تمام چیزوں کا جو کتاب و سنت کے اندر حکم دیا گیا ہے ان پر عمل پیرا ہو کر کے ہی انسان اپنے آپ کو نجات اس کے لیے ہو سکتی ہے تو استقامت انسان کے مزاج کے مطابق نہیں ہے بلکہ کتاب و سنت کے مطابق ہے اور استقامت ہی میں انسان کے لیے دنیا کے اندر بھی کامیابی ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ہے بڑی پیاری حدیثیں بڑی پیاری باتیں ہم نے شیخ سنی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ابامین ہم سب لوگوں کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق بخشے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص دہ فرمائے اور شیخ کی زندگی میں اللہ تعالی برکت دے اور شیخ سے استفادہ کرتے رہیں اللہ تعالیٰ ان کے علم عمر میں برقبر اضافہ عطا فرمائے امین اور انہی چند باتوں کے بعد مجلس کے خطام کا اعلان کیا جاتا ہے آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ زیادہ زیادہ اس لنک کو شیئر کریں تاکہ زیادہ زیادہ لوگ استفادہ کریں اور ادال خیر کا فائل ہی اللہ کے سرکتی سے خیر کی طرف رماعت کرنے والے کو کرنے والے کے برابر عدیل ملتا ہے اگر آپ خیر چاہتے ہیں تو اس لنک کو جب ہم واٹس ایپ میں اعلان کرتے ہیں گروپوں میں اعلان کرتے ہیں تو آپ بھی اسے اعلان کرائیں کرائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں الحمدللہ منہج سلف کے مطابق آپ کو خالص دین اور سنت اور شریعت کی باتیں یہاں سے آپ لوگوں کو دی جاتی ہے دنیا میں بہت سارے لوگ چیخنے چلانے والے آپ کو مل جائیں گے بہت زیادہ لوگ اس طرح کے دین کے نام پر دین کی تبلیغ اور ارشاد کرنے والے لوگ آپ کو ملیں گے دنیا کے اندر لیکن خالص توحید و سنت خالص کتاب و سنت اور خالص سلفی منہج پر اگر آپ کو دروس چاہیے تو اس کے بہت سارے الحمد للہ مکاتب جاگیات ہیں بہت سارے لوگ کر رہے ہیں انہیں میں سے ایک اہم اور معتمد ادارہ جو سنٹر کا بھی ہے جہاں سے الحمد ہمارے بڑے بڑے علماء اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے وہ ہمیں اپنا موقع دیتے ہیں اور اس طریقے سے کتاب و سنت یہاں سے نشر و شاد ہوتی ہے تو یہ بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے آپ ان تمام لوگوں کے لیے جو ہمارے اس سے جڑے ہوئے ہیں کیونکہ آپ خالص چیز لیجئے خالص چیز یہ بہت اہم چیز ہے نقلی چیز تو انسان دنیا میں کھانے کے لیے نہیں لیتا ہے تو دین کے لیے نقلی چیز کیوں لے گا وہ تو اس کے لیے اور زیادہ نقصان دہ ہے نقلی دوائیں نقلی غذا کا نقصان صرف دنیا میں ہے لیکن نقلی دین کا نقصان انسان کو دنیا اور آخر دونوں کے اندر ہے دنیا کے اندر ساری محنت کرتا رہے گا وہ ساری محنت برباد ہو جائے گی آخرت میں اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس لیے خالص چیز لیجیے اور خالص چیز کی امیت ہوتی ہے اور خالص دین سلفیت کا نام ہے اور خالص دین مسجد سلف اور عقیدۂ سلف کو اپنانے اور اس کے مطابق عمل کرنے کا نام ہے جس کی بار بار آپ لوگوں کو ہم دعوت کھول کر کے دیتے ہیں بڑی وضاحت اور صلاحت کے ساتھ دیتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق جامع جزاکم اللہ خیر و صلی محمد والا علیہ و صاحب السلام علیکم و